نہ پیدا کرنے والا اسمانوہ ہے اور ضمے کا اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا وہ فوراً آ ہو جاتی ہے